اور اسی دہ کی وصیت کی ابراہیم حمزہ نے اپنی بیٹوں کو اور عقوب کے کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے یہ دہ تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان